بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده میرے محترم مسلمان بھائیو بہنو اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ ابو مصعب سوري فك الله اسرهو کی کتاب دعوت المقاومة الاسلاميه العالميه یعنی عالمی جہاد کے نساب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے پانچویں نقطے میں استاذ محترم اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد عالمی نظام کا تذکرہ فرما رہے ہیں اس سلسلے میں استاذ محترم نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم اور مبارک حکومت کا تذکرہ شروع فرمایا ہے جس کا سلسلہ آج انشاءاللہ ختم ہو جائے گا آج کے درس کا عنوان ہے ظہور حرکت رد یعنی مرتدین کی بغاوت کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حجت الوداع سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ یمن میں مرتدین کی جماعت کا ظہور ہوا ان کا سربراہ ایک شوبد آباز جادوگر تھا جس کا نام آئیہ بن کاب السی تھا جسے اسود انسی کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے اپنی قوم کو مختلف قسم کے شعبدے وغیرہ دکھا کر گمراہ کر لیا تھا اور لوگ بھی اس کے پیچھے چل پڑے تھے اس ارتداد کے سلسلے نے مزید زور پکڑا اور حالیہ جزیرہ عرب کے دارالحکومت ریاض اس علاقے کا نام پہلے یمامہ تھا وہاں پر مرتدین کا بہت بڑا ایک جم غفیر جمع ہوا وہاں پر مرتدین کی ایک بہت بڑی جماعت جمع ہوئی اس جماعت کا سربراہ مسیلمہ کذاب تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب کا لقب دیا اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا کہ پیغمبری سلسلے میں ہم دونوں شریک ہیں ہم دونوں مل کر پیغمبری کا کام کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دعوے کو رد فرمایا اور اسے کذاب کا لقب دیا یعنی جھوٹا اسود عنسی کی جو مرتدین کی جماعت تھی اس سے حالات بہت زیادہ بگڑ گئے تھے سن گیارہ ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں جو مسلمان موجود تھے ان کو ترغیب دی کہ اسے قتل کیا جائے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نصار اور فدائی صحابی فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر ڈالا جس کے بعد یہ مرتدین کی جماعت بھی ختم ہو گئی لیکن مرتدین کی ایک بہت بڑی جماعت اور بہت بڑی قوت یمامہ نامی علاقے میں حالیہ ریاض میں مسلمہ کذاب کی قیادت میں موجود تھی جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک دور تک باقی رہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف زبردست جہاد کیا اور انہیں ختم کر ڈالا اللہ کے فضل و کرم سے یہ مرتدین کیا کرتے تھے ان مرتدین نے زکوۃ دینے سے انکار کیا تھا ان واقعات کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو صحیح مسلم کی جو امام نووی رحمہ اللہ کی شرح ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور مطالعہ فرما سکتے ہیں ہم چونکہ یہاں پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام کی اس مدنی حکومت اور اسلامی حکومت کا مختصر تذکرہ کر رہے ہیں اس لیے بہت ساری جزیات ہم نے اس درس میں چھوڑ دی ہیں خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض قبائل نے یہ کہا کہ ہم اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے وہ عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں دیں گے بلکہ اپنے ہی قبائل کے اندر تقسیم کر لیا کریں گے لیکن اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں نے یہ بات قبول نہیں فرمائی اس لیے کہ یہ دین ایک سیاست ہے ایک حکومت ہے اس زمانے کی خود ساختہ صوفیت نہیں ہے وہ جو تزکیاں نفس اور اچھے اخلاق کی دعوت دینے والے تربیت دینے والے صوفی حضرات ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں ان کی اتباع بھی کرتے ہیں الحمدللہ لیکن اس دمانے میں جو صوفیت وجود میں آئی ہے کہ ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھے دین اسلام میں اس طرح کی کوئی دعوت موجود نہیں ہے اس لیے عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِ عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَقَاتَلْتُهُمْ یعنی زکوۃ کے جانور کے ساتھ جو رسی دی جاتی ہے اگر اس رسی کو بھی اگر یہ نہ دیں تو میں اس کے لیے بھی ان کے خلاف جنگ کروں گا اور فرمایا میرے جیتے جی اسلام میں کمی آ جائے یہ ممکن نہیں ہے اور فرمایا منفر قبی نہ خلاط و زکا جو شخص بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے یعنی یہ فرض ہے اور یہ فرض نہیں ہے تو میں اس کے خلاف جنگ کروں گا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائی اوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایسے لوگوں کو مرتد قرار دے دیا تھا اور ان کے خلاف جنگ کی تھی ان کو قتل کیا تھا ان کے بال بچوں کو باندی اور قیدی بنایا تھا اور جب کہ آج کل جو اتنا بڑا ایک ارتدادی مشن جاری ہے اور اتنی بڑی ارتداد کی تحریکیں جاری ہیں اس کے خلاف آپ جہاد کا اعلان کرتے ہیں اس کے خلاف آپ جہاد کرتے ہیں تو آپ خوارج ہو جاتے ہیں میرے بھائیو یہ سب ناواقفیت اور دین سے لا علمی کے نتائج ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ حق کو باطل اور باطل کو کوئی حق نہ کہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ اس مسئلے کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو صحیح مسلم کی امام نووی رحمہ اللہ کی جو شرح ہے اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اگر آپ عربی نہیں سمجھتے تو اپنے اطراف میں موجود مخلص اور سمجھدار علماء کرام سے اس موضوع کو پڑھ سکتے ہیں کہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن قبائل عرب کے خلاف لڑائی کی تھی اصلاً وہ کیسے مرتد تھے اور ان کو اوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں مرتد قرار دیا تھا پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آج کل جو مجاہدین پاکستان میں اسلامی قانون کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور اسلامی قانون کے نفاذ کو فرض قرار دیتے ہیں اور اسلامی قانون کو جو لوگ نافذ نہیں کرتے بلکہ مخاسمت مخالفت مقابلہ کرتے ہیں ان کو مرتد قرار دیتے ہیں ان کی بات ٹھیک ہے یا نہیں آپ کو انشاءاللہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی یہ فتویٰ کسی نئے مفتی نے نہیں دیا ہے بلکہ یہ فتویٰ مفتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ تھے جو کہ صدیق تھے سچوں کے سچے تھے انشاءاللہ اللہ اس طرح آپ کو جہاد پاکستان کے سلسلے میں مزید اطمینان حاصل ہوگا انشاءاللہ اللہ سن گیارہ ہجری ربیع الاول کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے پیر کے دن بارہ ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے انتقال ہی صلی اللہ علیہ وسلم الافیق العلی خطمت حیات خاطم المبیا و اعظم العظام افی تاریخ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ساتھ ہی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختتام کو پہنچی انسانی تاریخ کے عظیم ترین انسان اللہ جل جلالہ سے جا ملے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے عظیم امانت چھوڑ دی کتاب اور سنت اس کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے اور اس کتاب و سنت پر عمل کروانے کے لیے میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں جہاد کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اسے ثابت کرنے کے لیے اپنی جان و مال اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اللہ تعالی کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے ہمیں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اللہ جل جلال ہمیں اپنی حاکمیت کے قیام و استحکام کے لیے قبول فرمائے وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته